الحمد للہ رب العالمين سلاۃ والسلام علی شفی المبیا اب المسلیم نبی جین محمد ان مالا علیہ و اسحاط اجبائی امباغ ماہ محرم الحرام شاید آج یا کل اس کی ابتدا ہو حرمت والا مہینہ ہے اور ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ذکر کیے ہیں وہ نو اور دس محرم کا روزہ ہے لیکن اس مہینے میں اور اس مہینے کے تعلق سے کچھ معاملات اور کچھ مجالس ایسی منعقد کی جاتی ہیں جس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ایک مسلمان کے ہیں اور جو تاریخ ہے اسلام کی جس پر ایک مسلمان یقین اور ایمان رکھتا ہے اس کے متعلق شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ایک جو واقعہ پیش آیا بڑا کا واقعہ اسی کے تعلق سے مجالس اور محافل منعقد کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ اس مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے اس میں ایک سلسلہ المدینہ اسلامک سینٹر کی جانب سے شروع کیا گیا ہے جس میں اس مہینے کے حوالے سے جو بھی شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ اور رد انشاءاللہ کیا جائے گا آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ابو بکر صدیق اردوان ہوں اور جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی خلافت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اور اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی تشخیح کرنا مقصود ہے سب سے پہلے تو بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں آیت نازل فرما دی ہے کہ محمد الرسول اللہ و لدینبا الشد وعال غفاری رحنہ البینہ کہ محمد اللہ کے رصول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ غفوار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دن مانا یہ کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے اسی طرح صورت المجادلہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ رضی اللہ عنہ ہوں وہ رضعان اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ فرمان بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بیان ہوا ہے اور تمام مسلمان صحابہ کرام کے حوالے سے تعظیم اور احترام اور محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر النا سے کہ بہترین زمانہ جو ہے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے تو صحابہ کرام بہترین میں بہترین ہیں اور امت میں خیر العما میں بہترین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایات الملعلو غلوف سے بچو کیونکہ یہی غلوف ہے کہ جس نے تم سے پہلے جو لوگ ہیں اور جو امتیں آئی ہیں انہیں ہلاک کیا ہے اور اسی غلوف نے اس امت کو اس زوال اور بربادی کا شکار کیا ہے اور عقائد اور خرافات کا جو ہے وہ انہیں سامنا ہے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ابو کا شدید رد اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو اعتراضات ہیں اور جو شبہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تمام مسلمانوں کا اور اہل سنہ سمنا والجما کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق اللہ عنہ اس امت کے پہلے خلیفہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو قائد اور رہبر اور رہنما ہیں وہ ابو بکر صدیق اللہ عنہ اور ان کے جو فضائل ہیں اور ان کے جو خصائص ہیں وہ شمار میں نہیں آ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابۂ کرام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کی میں انصار صحابہ بھی شامل ہیں جس میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور جس میں مدینہ کے باہر کے صحابۂ کرام بھی شامل ہیں سب نے بال اتفاق ابو بکر صدیقی ردعنوں کے ہاتھ پر بیعت ہے لیکن ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رد اللہ عنہ کو اس امت کا خلیفہ نامزد فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد اس امت کا جو خلیفہ ہے وہ علی اور دلائل کے حوالے سے جو بات پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غدیر خم ایک مقام ہے جو کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان موجود ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الرضاء کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ غدیر خم یا حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ وصیت کی تمام صحابہ کرام کے سامنے کہ یہ میرے ولی ہیں اور یہ میرے جو ہے وہ وسیع ہیں اور یہ تمہارے جو ہے وہ خلیفہ ہیں اور تمہارے امام اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح احادیث میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے لیکن جو الفاظ اس حدیث کے پیش کیے جاتے ہیں علی نظم عان کی خلافت کے تعلق سے وہ الفاظ کسی کی صحیح کتاب میں صحیح صدق کے ساتھ موجود نہیں ہیں جو الفاظ صحیح حدیث میں اور صحیح کتب میں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں مختلف نصیحتیں ارشاد فرمائی اور ان نصیحتوں کے دوران یہ فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کا خیال رکھے میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق وصیت کر کے جا رہا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا اور بعض صحیح صنعت میں صحیح روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ من تو مولا فعلی وہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا علی رضی ردنان اس کے مولا ہے اور مولا کا مطلب یہ ہے وہ ہماری اردو والا مطلب نہیں ہے مولا عربی زبان کا لفظ ہے اور مولا کے مختلف معنی مولا کا ایک معنی ہے محبت کرنے والا یہ جس سے محبت کی جائے مولا کا ایک مطلب ہے مدد کرنے والا مددگار تو یہ مختلف معنیٰ میں مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کوئی آقا یا رب یا پروردگار یا خلیفہ یا امام کے معنی میں مولا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا عرب کے اندر تو یہ صحیح احادیث میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے علی الد اللہ کے تعلق سے اس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ررد العنہ کو حجت الوداع سے پہلے ایک قصبے پر حوالہ کیا اور جب وہ قصبے سے واپس آئے علی ررد تو مالِ غنیمت ابھی تقسیم نہیں کیا تھا اور حج کا موقع آ گیا علی رد النانا نے مال غنیمت لشکر کے ثبوت کیا اور کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تم بھی وہاں پہنچو اور پہلے پہنچ گئے حج کیا اور حج کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ساتھی تھے جو لشکر میں ان کے ساتھ تھے انہوں نے نئے نئے کرتے جو انہیں مال غنیمت میں ملے تھے اور نئی نئی سواریاں اور گھوڑے جو انہیں ملے تھے وہ اس پر سوار علی رد نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے ملے تھے اور یہ سواریاں کہاں سے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کے لیے مالک غنیمت میں سے ہمارا حصہ دی علی رد نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت اللہ کے رسم خود تقسیم کرواتے تو تم نے کوئی تقسیم کر اور ہر ایک سے وہ نواس لیا وہ کپڑے لیے اور جو جو جو تقسیم ہو چکا تھا سب سے لے کر واپس جو ہے وہ مالک غنیمت میں جمع کرواتے یہ بات جو صحابہ کرام تھے جنہوں جنہ نے علی علم کے ساتھ تھے انہوں نے ناگیوار گزرے اور وہ تمام صحابہ کرام مدینہ کے رہائشی تجا مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث حجت الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد نے فنائی بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع اپنا حج پورا کر کے جب مدینہ جا رہے تھے اور سب صحابہ کرام الگ الگ راستوں پہ روانہ ہو گئے تھے اور صرف مدینہ کے صحابہ کرام جب رہ گئے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد بنائی تاکہ اگر کسی صحابی کے دل میں علی اللہ کے متعلق کوئی بات رہ گئی ہو تو ان کا دل صاف ہو جائے اس کے علاوہ اس حدیث کو کوئی معنیٰ اور مفہو نہیں اور اگر ہم فرض کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السّلم کے متعلق یہ وصیت کی تھی کہ وہ ان کو امام اور خلیفہ نامزد کیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی بشمول الحمار صاحبہ بشمول مہاجرین صاحبہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کے مخالفت کی اور یہ وہ فرقہ سمجھتا ہے کہ جی ہاں مخالفت کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ تمام صحابہ کرام کو یا نعمد اللہ کافر نردانتے ہیں یا فاسق گردانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ ان کے ہاں صحیح بخاری معتبر ہے نہ صحیح مسلم معتبر ہے نہ ہی ہماری اور جو احادیث کتابیں ہیں ان کے یہاں معتبر ہیں کیونکہ جتنی بھی روایات ان کتاب میں موجود ہیں ان صحابۂ کرام سے نرمی ہیں جو اس فرقے کے نزدیک کافر ہیں یا فاصل ہیں اور ان کے یہاں اپنی کچھ کتابیں ہیں جنہیں وہ معتبر گردانتے ہیں اور وہ کتابیں جو ہیں ان یا علی رضی اللہ عنہ کی کچھ فرامین ہیں یا ان کے جو اولاد ہیں ان کے فرامین اور دوسرا ایک اور سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ردی الحانہ کے متعلق یہ وصیت کی تھی تو علی رضی اللہ عنہ نے خود اس وصیت کو نافذ کیوں نہیں کیے کہ علی رد الام رعد اللہ بس دل تھا اس کے حوالے سے یہ جواب ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس موقع پر علی عرد الرانو نے تقیا کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے تقیہ کرنے کی وجہ اور سبب کیا تھا کیا علی ارد الران نوبل تھے یا علی اردال کو بلّہ خوفزادہ تھے یہ علی گڑھ کا جو ہاشمی قبیلہ تھا وہ ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ کے بند خط کے قبیلے سے کمزور تھا ہاشم قبیلہ قریش میں سب سے مصروف قبیلہ ہے اور صدیق رضی البت صدیقان کا بنو الطین کا جو قبیلہ ہے وہ قریش میں سب سے کمزور قبیلہ کردار جاتا ہے تو کیا ہوں ان قبیلہ کمزور یا علی اردن جو ہے وہ کمزور تھے یا بزدل تھے ایسی کوئی بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی خطے کی بعض کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی ارد الرانوں کے متعلق کوئی نصیحت دیکھا جیسا کہ ایک کتاب ہے جو کہ ایک شیعہ عالم جو پانچویں صدی شری کے عالم ہیں شریف المرتعیٰ ان کی کتاب الشافی اشافی فلم امامہ اس میں وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں علی عرد العنو اہل کشعی کی کتاب ہے اور معروف عالم الدین کی کتاب حدیث میں یہ ہے کہ علی عرد الرانو کی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد الموت میں تھے تو عباس بن عبد العبد المطند العنہ میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری میں کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید آپ رسم کو افاقہ نہیں ہو یعنی موت کے قریب ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلنا چاہیے اور ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ہم پر یا تو کوئی امام مقرر ہے کوئی خلیقہ مقرر کر دے اگر انکان من فبین اگر وہ ہم میں سے ہے یعنی قریش میں سے ہے تو اسے وضاحت کر دیں وہ انکان من غیرنا نام موسار اور اگر وہ ہمارے علاوہ کسی اور قبیلے میں سے ہے تو ہمیں بصیت فرما اب بعض میں عبد یہ فرما رہے ہیں اور علی عد المصل یہ روایت اس کتاب کے اندر موجود ہے پھر آگے علی عد فرماتے ہیں کہ فضا رحمۃ ہم نبی صن کے پاس گئے اور ہم نے جا کر نبی وصل یہ بات کہی کہ اللہ سب کوئی امام ہمارے پر خلیفہ مقرر کر دیجئے جی. ہم میں سے ہے تو ہمیں بتا دیا کوئی اور ہے تو بھی وصیت کر دو تو صلی اللہ اللہ میں تمہیں اس کی وصیت نہیں کروں گا میں نہیں کہوں گا کہ ہے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی خلیفہ مقرر کر جاؤں اور جس طرح بنی اسرائیل میں مخالفت کی تھی تم بھی اس کی مخالفت شروع کرو ہاں ان ان اگر اللہ فختار اگر اللہ علب العزت نے تمہارے اندر خیر دیکھی تو تمہارے اندر بہترین آدمی خود مختار کر دے خود مقرر کر دے اور یہ حقیقت ہے اس کتاب شاف امامہ میں جو شیعہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدف اسی طرح بعض کتابوں میں یہ معروف احادیث اور روایت ملتی ہیں جس سے علی رضی اللہ العنع کے توسف سے اور حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ علی رضی اللہ العنو جو ہے وہ مہاجرین انصار مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی شعرا کو مانتے تھے اور ابو کا شدید الدر العنہ اور عمر فاروق عثمان علی کے خلافت کو تسلیم کرتے تھے جیسا کہ ایک کتاب ہے بہار انوار کے نام سے مجلسی کی معروف کتاب ہے معروف علی الدین اور یہ کتاب معروف ہے اور شیعہ کے مدارس میں کتاب باقاعدہ پڑھائی کی ہے اس میں ایک روایت ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے محاور اللہ کا خط لکھا جب علی رد اللہ خلیفہ مقرر ہو گئے انہوں نے محاور کے خط لکھا اس نے یہ لکھا کہ مجھے مہاجرین انصار مہاجرین اور انصار صحابہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور جتنے بھی یہاں پر موجود تھے انہوں نے میری بیعت کر لی ہے تم چونکہ موجود نہیں ہو لہٰذا میں تمہیں یہ خط لکھ کر آگاہ کر رہا ہوں کہ تم میری بحد کر لو اور پھر اس میں یہ الفاظ ہیں اس کتاب میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ وہ شعور المہاجرین الاصاف کہ مہاجرین صحابہ الصار صحابہ ہی دراصل شعبہ ہیں اور انہیں کے مشورے سے جو خلیفہ ملے گا وہی خلیفہ المسلمین اور ربین العمین کہلائے گا یہ کتاب موجود ہے تو اس سے یہ واضح ہوا کہ خود پہلے جو ہیں ان کے علماء یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علی رسم کے حوالے سے کوئی رسیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ارشادات اور ایسے اشارات دیے تھے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اثر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہو جس سے ہی بخال مسلم کی حدیث ہے عائشہ صدیقہ اللہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور نماز میں امامت کے جو ہے وہ نہیں کروا سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا برو ابا بکر اللہ وسلم فلج. تم ابو بکر کو حکم دو ابو بکر سے کہو جہاں کر کے لوگوں کو نماز پڑھا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے فطرے کے ڈر سے نبی سسول سے کہا کہ اللہ کا سرباء وسلم آپ کسی اور کو بنا دیں کسی اور امام پر ڈر نبی سسول نے فرمایا کہ نہیں غرو ابا بکری فلم تین دفعہ جب سلی الفاظ کہے کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نبا سکا اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری ہے مسلم کے اندر جس میں مغیرہ بن شعبہ دوران فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی سسول کے پاس آئی اور آگر کہنے لگی اللہ کا سرف صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا نبی صلیم نے اس مسئلے کا جواب دے دیا پھر اس خاتون نے نبی سا کہ اللہ رسوم صلہ وسلم اگر میں آئندہ کبھی آتی ہوں اور میں نے آپ کو نہ پایا اور آپ فوت ہو گئے ہو گئے ہو گئے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں نبی صلی اللہ علیہ عصل فرمایا کہ تم میرے بات ابو کشدی کے پاس چلی اس طرح کے ارشادات نبی صرمائے اور خود ایک اور کتاب جو پہلے تشیح کی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہار الموار یہی کتاب ہے اور تفسیر القمی کے نام سے کتاب ہے اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جب عمر فاروق عدنانوں کو شہید کر دیا گیا اور عمر فاروقن و شہید ہو گئے تو صحابی کہتے ہیں علی جو ہے وہ عمر فاروق الدنانوں کے جنازے میں کھڑے ہوئے اور عمر فاروق کے جنازے کی طرف ہو کر کے یہ کہا جب یہ طے ہو چکا تھا کہ عمر فاروق فاروقلانوں کو صدیق پدیقانوں اور نبی سلم کے پہلوؤں میں دفن کیا جائے تو علی الد العانوں نے عمر فاروق عدنانوں سے ایک طرح سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کے لائق تھے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ ملے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کیونکہ میں نے نبی صن نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ عصل فرماتے تھے کہ جی تو آنا بکر و عمر غاہ تو آنا بکر و عمر جرس تو آنا بکر و عمر میں گیا ابو بکر گئے اور عمر گئے میں آیا ابو بکر آئے اور عمر آئے میں ابو بکر بیٹھے اور عمر بیٹھے فرماتے کہ میں نے نبی سل کو ہمیشہ یہی کہتے سنا تھا تیسرے کسی بندے کا نام جو ہے نبی سن نے نہیں لیا تھا اس کے علاوہ بھی چند شبہات ہیں جو خلافت کے حوالے سے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا شبہ ہے جو وصیت کے حوالے سے ہے اور یہ خود جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں اس کے معاہد ہیں وہ دعوے موجود ہیں اللہ رب الر رشد سے دعا ہے کہ جو بھی اس حوالے سے ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ رب الر ہمیں اس پر قائم رکھے اور جو افراد اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اللہ رب الد انہیں بھی ہدایت نصف فرمائے واقف الحمد